اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابل سکے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا